السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطار فرما رہے ہیں فضیلۃ الشیخ محترم جناب مولانا محمدیث انصاری صاحب انڈیا والے بمقام محمدی مسجد اہل حدیث سید آباد کراچی مرخہ 28 جنوری سن 2008 ہزار موجود ہے دعوت اتحاد یاد رکھیے اسلامی کیشتوں کا مرکز سلافی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی وَكُلَّ بِذَعَاتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا بشرہ لی صبری ویسر لی امری وحلل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء آمین حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ذات اس کی حقیقی مستعق ہے اللہم صلی وسلم سلم و بارک علیہ راستے میں کافی ٹریفک تھا آنے میں دیر ہوئی اور پھر مجھے فورن ہی یہاں سے اورنگی ٹاؤن جانا ہے عشاء کے فورن بعد ادھر میرا پروگرام ہے اس لیے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کی قلت کو میں بہت ہی مختصر انداز میں کچھ ایسی باتیں جس کی آج ہمیں ہماری سوسائٹی کو ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ لعل عالمین کہنے والوں, اور سننے کہنے والوں کو اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمانا آمین قرآن کی بہت ہی چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وَعَتَسِمُونَ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُ وا تسیم و بحب جمیان تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جمیان تاکید کے لیے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفر اور آپس میں فرقے فرقوں میں مت بٹ جاؤ قرآن وہ حدت کی دعوت دیتا ہے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اپنی امت کو دو راستے تین راستے چار راستے یا بہتر بہتر راستے نہیں بتائے پیغمبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پلیٹ فارم پر کھڑا کرتے عرب کے اندر بڑی جہالت تھی اور جس ماحول میں نبی اکرم نے قدم رکھا تھا وہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں سگا بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا علامہ اتنے قیم کی کتاب زاد اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا اور اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ باپ جب مر جاتا تھا تو بیٹا اپنی چادر اٹھا کر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اب اس کو کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس بیٹے کی بیوی بن گئی اور عورت کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے عورت کو بالکل نالی کا کیڑا سمجھا جاتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورتیں خانے کعبہ کا بالکل ننگا ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں اور کپڑے کا ایک دھاگا ایک تار ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا اس ماحول میں نبی اکرم نے قدم رکھا ہم سارے علماء کراچی کے مل کر صرف جہیز جیسی لانت ختم نہیں کرا پا رہے ہیں اتنے علماء کی کثرت ہے کراچی صرف کراچی کو لے لیجئے پورا پاکستان چھوڑیے اتنے علماء مدرسے مدارے سب چل رہے ہیں لیکن سب کو اجتماعی طور پر بھی اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو ایک برائی ابھی ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو پا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ جب جس ماحول میں آپ آئے تھے وہاں سود تھا وہاں جوا تھا اور جوئے کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو جوئے میں ہار جایا کرتے شراب کا ماحول یہ تھا کہ کھانا کھا خا رہے ہیں تو پانی کی جگہ پر شراب رکھتے تھے اور کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور شراب پیتے جا رہے ہیں جیسے آج کا ہمارا ماڈرن نوجوان اور اور کولڈ ڈرنک رکھتا اپنے سامنے یہ ماحول تھا وہاں لڑکوں کا حال یہ تھا پیدا ہوتے ہی یہ کہیں ہمیں اپنے یہ قتل نہ کر دے یہ, یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے صحابی آئے اللہ کے نبی سے, لگے عبداللہ ابن مسعود سے وہ حدیث مروی ہے کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا اکبر اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے یعنی شرب اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا یعنی قتل اولاد تھا وہاں باپ اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کر دیتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا لڑکی کہا لیے تھا جو پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی جب فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ داخلہ کیا اللہ کے نبی نے خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت علی کے کاندھے پر سوار تھے اور اپنی چھڑی سے ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا یہ ماحول تھا کتنا کت, اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کی کے تعاون اور اللہ کی مدد سے آپ نے کتنی خرافاتوں کو ختم کیا اور ایک مرد مجاہد کے لیے کام کتنا مشکل ہوگا ہم سب مل کر ایک برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں معاشرے سے قرآن کہتا بِحَبْلِ <اللَّه> تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی سب کو اجتماعی دعوت دی جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کیسے ہو فرقوں میں ہم بڑھ گئے ہمارے مفتی فتبہ دیتے ہیں چار امام چاروں برہ کسی ایک کی بات مان لو <coughs> یہ چار فرقوں میں بانٹنے کا طریقہ آپ بتلا رہے ہیں یا اس کا اور وحدت امت کا مسئلہ بتلا رہے ہیں چلو مجھے بتاؤ آپ ایک ہونے کے لیے کیا کروں سارے لوگ ہنفی بن جائیں ایک ہو جائیں گے سارے لوگ حنفی امام ابو ہنیفا کو مان لیں تو پھر وہ تینوں اماموں کا کیا ہوگا ہنفی کہتے ہیں ہم بھی صحیح شاپ بھی کہہ رہے ہیں چار امام چاروں کے ماننے والے بالکل صحیح. امام ابو ہنیفا کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا مکرو گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ امام شاپئی کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح امام ابو ہنیفا کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے زور سے ہم سورہ فاتحہ جس نے امام کے پیچھے پڑھی اس کے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے امام امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہمارے مفتی صاحب سے چاروں بڑھاتے ہیں تو دونوں الگ الگ بات بول رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو آگ کے انگارے رکھے جا رہے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہو رہی امام شافی کے کی نزدیک کیا کروں کہنے لگے دونوں سے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے کافر کہنے کا حق نہیں ہے ہمیں نبی اکرم کے کسی بھی کلمہ گو امتی پر ہم کفر کا فتوا نہیں لگا سکے کتاب توحید بخاری سادیز کی کتاب و توحید میں ویسے ہی لائے جیسے میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے ترجمہ سنی حضرت فرماتے ہیں جنہوں نے دس سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری, ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اب دیکھ لو کس میں کون اللہ کے نبی کی طرح نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی نے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی ہاتھ چھوڑ کر ایسا نہیں نعوذ باللہ یہ تو وہ آدمی کرے گا جس کو پہلے نیچے نیت باندھی ہو اور اس کو بعد میں پتا چلا ہو کہ یہ طریقہ غلط ہے پھر اس نے اوپر باندھ لی ہو یا پہلے اوپر باندھی ہو کیا نبی سے بھول چوک ممکن تھی میں نہ سر رسول کیا میرا نبی بھی بھول سکتا تھا کہ پہلے یہاں باندھا ہو اور بعد میں پتا چلا ہو کہ یہ لوگ بت لے کر آتے ہیں اس لیے اب بت لانا چھوڑ دیے تو بعد میں یہاں باندھنا شروع کر دیا ہو کیا اگر ایسی حقیقت ہوتی تو کیا اللہ تعالی یہ بات میرے نبی کو بذریعے وہی نہیں بتا سکتا تھا کہ فلا فلا بت لے کر آیا ہے نماز پڑھنے سے اور پڑھانے سے پہلے فلا فلا کی چیکنگ کر لو فلا فلا کی جانکاری لے لو اس کے ہاتھ اٹھوا لو بگل کے اندر کوئی بت تو دبائے ہوئے نہیں آیا ہے کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا سکتا تھا جیسے اس موقع پر کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے آپ نے جوتے اتار دیے آپ کو دیکھتے ہی صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے صحابہ نے کہا جو امام کرے وہ مقتدیوں کو بھی کرنا چاہیے آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتار دیے اللہ نے کہ نبی فرماتے ہیں میں تو نماز کی حالت میں میں نے اس لیے جوتے اتارے کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آپ کے ایک جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے کیا جو اللہ یہ بتا سکتا تھا جبرائیل کو بھیج کر کیا وہ اطلاع نہیں دے سکتا تھا کہ فلا آدمی فلا بدھ لے کر آیا ہے اس لیے فلا سے بدھ کو نکلوا دیجئے میرے بھائی جو جھوٹا الزام مت لگاؤ اس ہستی کے اوپر جس کے پاس وہی کا سلسلہ ہو جبرائیل امین آتا ہو میرے نبی نے ایک ہی طریقہ بتایا من قبلتنا جس نے ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہمارے قبلے کو قبلہ مانا آج ہم نے نبی کے قبلے کو نہ مانا آج ہم نے نبی کی نماز میں بھی اوریجنلٹی میں ڈبلیکیٹ ملا دیا آج نبی کی نماز ہمارے پاس نہیں یہاں باندھنے والے سے پوچھو یہاں کیوں باندھتا وہ کہتا ہمارے امام ابو ہنی فان نے باندھی ہاتھ چھوڑنے والے سے پوچھو تو یہاں کیوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا کہے گا میرے امام امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جو پیڑ پہ باندھا پوچھو تو نے یہاں کیوں باندھنا شروع کی کہے گا یہ کہ ہمارے امام احمد ابن حنبل پیڑ پہ باندھا کرتے تھے اور کسی سے پوچھو تو اوپر کیوں باندھتا وہ کہے گا امام شافعی ہمارے امام نے اوپر باندھی ہے ہم اہل حدیثوں سے کوئی سوال کرے تم اوپر کیوں باندھتے ہو ہم کہیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طریقے سے نماز سکھ لائی. بزرگوں کا ادب اپنی جگہ پر بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پر لیکن نماز پر مہر لگاؤں گا تو جناب محمد الرسول اللہ کی اس لیے کہ نبی فرما گئے سلو کمارائی تمونی وسلی تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے وسط بولا ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو ہمارے بھائیوں نے قبلے کی طرف رخ تو کیا نماز تو پڑھی لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور پھر بغداد کی طرف اپنا چہرہ کرنے کے بعد سلات و سلام بھی پڑھنے لگے اور نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑھنے لگے میرے بھائیوں آج نبی کی نماز ہمارے پاس نہیں نبی کے قبلے کی طرف قبلہ ہمارے پاس نہیں نا اور جس نے ہمارے زبیحے کو کھایا یعنی جس جانور پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا جائے وہ جانور جو کھاتے ہیں بسم اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جاتا جس نے ہمارے زبیحے کو کھایا یعنی اسلامی طریقے پر جو زبیا اس کو کھایا جھٹکے والا نہیں کافرانہ طور و طریقے سے ذبح کیا ہوا نہیں جس نے ہمارے زبیہ کو کھایا جو آدمی کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو اللہ کے نبی پر ذمت و رسول یہ وہ مسلمان ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اور اس کے رسول نے لے لی ہے آئے مو منو آئے مسلمان و فلاں تو اللہ کے ذمے داری میں تم خیالت نہ کرو تمہارا اس کی مال اس کا مال اور اس کی دولت اس کی عزت و آبرو مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس کو مسلمان سمجھے کسی کو کافر کہنے کا اپنے. جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ دو رہی رہتا رضی اللہ تعالی سنت کے حدیث آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ کوئی آدمی کسی کو شک نہ ہو کہ و حدیث سے ہٹ کر بھی کوئی بات کہی گئی ہے کتاب اس حدیث کو امام بخاری کتاب میں اسی طریقے سے لائیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ترجمہ ابو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتیت خلون الجنہ میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر جائے گی کافر کہنے کا حق نہیں ہے پوری امت جنت میں جائے گی اللہ من ابا وہ نہیں جائے گا صرف جس نے میرا انکار کیا جس نے میرا انکار کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے قالو من یا رسول اللہ کے نبی انکار کون کر سکتا ہے کیا کوئی مسلمان بھی آپ کا انکار کر سکتا فرمایا ہاں دخل الجنہ جو میری کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا منتانی فقدتا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کے نبی خود فرماتے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لیے کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر دیتا ہی نہیں ہوں اور میں نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد دیا یعنی می, میرا کہنا ماننا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے اس لیے فرمایا من اطعن جس نے میری اطاعت کی اور ظاہر بات ہے جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے وہ جنت میں جائے گا و من اسانی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یعنی جو رسول کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے وہ رسول کا منکر ہوتا ہے اور رسول کا منکر جنت میں نہیں جائے اب دیکھ لیجی رسول کی اتحاد کیا ہے اللہ کے نبی دونوں سجدوں کے بیش میں پڑا کرتے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرتے تھے اور مسلم کے الفاظ ہیں تین بار آپ دونوں سجدوں کے بیش میں پڑھتے تھے رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی, لی تب آپ دوسرا سجدہ کرتے تھے یہ میرے نبی کا معمول تھا ہمارا ایک بھائی سجدہ کرتا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اللہ اکبر پھر کوئی دعا نہ پڑتا اور ڈائریکٹ چلا جاتا اللہ اکبر نبی کا یہ عمل ہمارا یہ عمل مناتانی دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت نہ کی نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے بھائی خود غور کر کے دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے لا قرآبات لم یا الكتاب قراب کتاب البخاری ان عبادت اپنی سامیت اللہ فرماتے ہیں جس نے آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں جو سور فاتحا نہ پڑے جو چیز کو نہ پڑے جو شروع کتاب میں ہے ہم کہتے ہیں پڑھیں گے تو آ کے انگارے بھرے جائیں گے اس حدیث کو فٹ کرو من اتانی تخل الجنہ وہ مناسانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی میری نا فرمانی کی وہ میرا منکر ہے فقد ابا اس نے انکار کیا اور قد کہاں آتا ہے قد جب فیلے ماضی پہ آ جائے تو گویا کہ وہ کام ہو چکا جیسے قد لائب تو میں کھیل چکا قد لائبا وہ کھیل چکا قد اکیلا وہ کھا چکا قد آبا فقد آبا وہ محمد کا انکار کر چکا صلی جس نے میری اطاعت کی مناتا انی دخل الجنہ یہ شرطیہ ہے اور جواب شرطیہ ہے مناتا انی جواب شرط دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا و من یہ بھی شرط ہے اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا وہ میرا انکار کر چکا وہ میرا انکار کر چکا اور جو محمد رسول اللہ کا انکار کر چکا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار ہوگا وہ الگ بات ہے کہ تم میری مت کہو میں تیری نہ کہوں تم مجھے مت کہو میں تمہیں نہ کہوں یہ الگ سسٹم چل رہا ہے لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے کہ کتنے معاملات میں ہم نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے اسلامی کیشنگمر مرکز سنفی کیشنگ سینٹر منجور کالونی گوجر چوک کراچی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم ولا تزال طائفه من امتي منصورين على الحق لا تزال طائفه من امتي منصورين على الحق لا يذرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله حدیس ترمزی امام ترمزیا فتن کے اندر لائے معاویہ ابن اپنے قرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کے اندر فساد ہوگا تو تمہارے لیے خیریت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نہیں ہوگا اور تمہیں ایک پہچان بتا رہا ہوں لا طائفت من منصورین علی الحق میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی لا تضال طتن علماء جانتے ہیں طائفت نکرا ہے ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی ہمیشہ کا ترجمہ میں لا تزال سے کر رہا ہوں لا تزالو من امتی منصورین اس کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی حق وہ حق پر رہے گی عربی زبان میں ظال کہاں آتا ہے اس کو سمجھ لیجیے آپ عربی زبان میں ظالا کا استعمال ہوتا ہے تسلسل بلا انقتا کے لیے ایسا تسلسل جس کے اندر انقتا نہ پایا جائے یعنی کوئی کام کنٹینیو ریگولر چلا آ رہا ہو اور اس کو بیچ میں بند نہ کیا گیا ہو جیسے کوئی آدمی ہمیشہ سے دولت مند ہو امیر ہو اور اس نے کبھی غریبی نہ دیکھی ہو کبھی پریشانی نہ دیکھی ہو اور اس کے پاس کبھی پیسہ ہی ختم نہ ہوا ہو اور اس نے کبھی غریبی کا منہ نہ دیکھا ہو تو ایسے آدمی کے لیے کہا جائے گا جیسے زید نے کبھی غریبی نہیں دیکھی ہمیشہ پیسہ رہا اس کے پاس تو کہا جائے گا ماں زئی غنی جن زید ہمیشہ امیر رہا زید ہمیشہ امیر رہا اللہ کے نبی فرماتے لاتی میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا میرے زمانے سے لے کر قیامت تک حتہ یا اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی قیامت تک وہ ہمیشہ حق پر رہے گا لا من کوئی بھی مخالف ان کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حت یا یامر اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اب سوال ہوتا ہے کہ وہ ایک گروہ کون سا ہے جو حق پر ہے امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے قال احمد بن محمد ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا اگر یہ اہل حدیث کا گروہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون سا گروہ ہے احمد ابن حنبل نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث تو یہ کل کی پیداوار ہیں یہ 100 سال پہلے تو انگریزوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں تم ہی کہتے ہو چاروں امام بر حق ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں جب جس امام کی بات نبی سے ملے گی ہم مان لیں کہ لیجئے چاروں اماموں میں سے حمد ابن حمد بھی ایک امام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ حدیث کا گروہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر وہ کون سا گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا چاروں اماموں کو برحق ماننے کے دعوے کل سے اہل حدیث کے گروہ کو آپ بھی مان لیجئے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے ہر مسلمان اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر اہل حدیث مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان تو شیعہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہر مسلمان اہل حدیث نہیں ہے لیکن ہر اہل حدیث مسلمان ہے. اور اہل حدیث کا معنی قرآن و حدیث کو پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور اللہ کے نبی خطبے میں کہتے تھے کتاب اللہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین حدیث یعنی قرآن کو نازل کیا ہے سب سے بہترین حدیث یعنی قرآن تو حدیث ہے ہی اور اللہ کے رسول کے قول و فیل و عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا اذا قلت قولاً یخالف ہو کتاب اللہی اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کر رہی ہو تو کیا, کیا جائے کہنے لگے ابو ہنیف رحمۃ اللہ اترکو قولی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی بات مان لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا پوچھنے والے نے پوچھا خبر اگر حدیث جائے آپ کے کال سے تو میں کیا کروں پر سفر نمبر ستا پر پوری عبادت لکھی ہوئی ہے اب وہیں پر رحمت تو پکے تو جب امام کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو رسول کی بات لے لو اماموں کی باتوں کو چھوڑ دو ہم گستاخے کرنے لگے تصور تو کرو تم بھی تو تین اماموں کی نہیں مانتے ہو صرف ایک ہی کی تو مانتے ہو. بھائی تم کہتے ہو برہ چاروں کی نہیں کر رہے تم تین کی بات نہیں مان رہے ارے برہک تو چاروں چاروں ہے لیکن ہم ایک کی بات مانیں گے تین کی کیوں نہیں مانو گے نہیں مانیں گے بھائیو, ہم تو ابو ہنیپا کی بات مانیں گے تو یہ تین کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ نہیں ہے اگر تین کی بات نہ مان کر بھی ان تینوں کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو میں چاروں کی بات نہ مان کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ چاروں کی بات نہ ماننے میں بھی گستاخی نہیں ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کم سے کم ایک کی مانتے ہیں چاروں کی دعوے دار تو ہے تو ہم بھی تو جناب محمد رسول اللہ کی مانتے ہیں پھر ہم ان کے گستاخ کیسے ہو گئے میرے بھائیوں تھوڑی سی عقل پہ زور دو سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے آپ بھی ہے لدیث بنو اہلِ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر نیت باندھ لو رفولِ دین کر لو اہلِ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف کتاب اللہ اور سنتِ رسول کو مان لو ان دونوں چیزوں پر جس کا عمل ہے وہ کوئی بھی ہو وہ اہلِ حدیث ہے کیونکہ قرآن بھی حدیث حدیث بھی حدیث اہلِ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث دوموں کو لے کر چلنے والا اہلِ حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے یہ تو بزرگوں کے نام پر بنتے ہیں جماعت ہے جو کسی بزرگ کے نام پر نہیں ہو کسی شہر کے نام پر نہیں بنی کسی شہر کی آج کل وہ کہتے ہیں سات مرتبہ جمیر ہمارے ہاں اجمیر بہت بڑا مزار ہے اتفاق سے مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک آدمی وہاں بال دکھلا رہا تھا تو میں نے دیکھا اور آگے بڑھ گیا وہ پیچھے سے کھینچا مجھے میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کہا اتنا مبارک دکھلایا ہوں اللہ کے نبی کا بال اور بیریر گرو دکشا دیئے ہوئے چلا جا رہا ہے بغیر کچھ وظیفہ کچھ پیسہ تو ڈال اس میں میں نے کہا اگر نبی کا بال ہے تو تمہارے پاس تو دولت کی کمی تھوڑی ہوگی ارے جانے دو یا اللہ کے نبی کا بال دکھایا میں نے کہا دڑمڈے تیرے پاس کہاں سے آ گیا داڑھی منہ صاف ہے یہ بال تجھے کیسے مل گیا کہا تو اس بال کے سامنے میری میں نے کہا چل آؤ دیکھتا ہوں میں اس کو کیسے دیکھو گے یہ کیسے پتا لگاؤ گے نبی کا میں نے میں ماچی سے جلاؤں گا کیا میں نے کہا اگر جل گیا تو نبی کا نہیں ہے اور اگر نہیں جلا تو نبی کا یہ کیا بات ہے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا حکم سلامتی کے ساتھ میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے ایک رونگٹا بھی نہ جلنے پائے جب آگ نمرود آگے نمرود جب ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی تو میری آگ محمد کا بال کیسے جلا سکتی ہے کہنے لگا لگتا ہے پکا چوبیس نمبر ہے میں نے بہت دیر سوچا یہ چوبیس نمبر ہی کیا ہوتا ہے میں نے پورا مزار تلاش کیا ڈھونڈا ایک بار جو اس دروازے میں جھاگ لے اس کو تو کائنات کی کوئی طاقت یہاں تک کہ اس کو تو کوئی پیر ولی بھی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا جو اجمیر کی کھڑکی جس کا نام ہے جنتی دروازہ جو اس میں جھاگ لے وہ سارے کے سارے جنتی چاہے وہ چرسیاں ہو افیمچی چی ہو شرابی ہو جواری ہو زناکار ہو جانی ہو کوئی بھی ہو وہ سب کے سب جنتی کہلائے جائیں گے میں چوبیس نمبر کو تلاش کرتا رہا آخر میں اسی سے پوچھتا ہوں میرے بھائی پیسے تو میں نے دیے نہیں لیکن یہ چوبیس نمبر کیا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہنے لگا کا بغدادی لے کے بیٹھ جاؤ اور وہ چوبیس آئیں گے میں نے باؤ کے ہے نمبر جوڑے تو حقیقت میں چوبیس آئے میں نے کہا اگر یہ کائدہ بغدادی کے نمبر بالکل صحیح ہیں وہ بھی تو تمہاری سب سے معتبر کتاب کون سی ہے کہنے لگا ہدایا اس کے بعد میں در مختار میں نے کہا ہدایہ کے نمبر جوڑتا ہوں میں نے ہدایا میں, میں نے جب ہدایت جو ہدایت لکھا جائے گا ہدایت پڑھا جائے گا غلط وقت میں ہدایہ جب میں نے ہدایت کے نمبر جوڑے تو چار سو بیس آئے میں نے کہا اگر ہم وہاں بھی ہیں چوبیس نمبر ہی ہے تو تم بھی جس کتاب کو پڑھتے ہو اور جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے اور جس کتاب کے صفحہ نمبر چھ پہ لکھا ہوا ہے ہدایتو کی طرح ہے جس کتاب کے صفحہ نمبر ہدایات پر لکھا ہے الہدایت قرآن ہدایا قرآن کی طرح ہے اس کے نمبر تو چار سو بیس آئے مجھے خوشی ہے کہ ہم چوبیس ہیں لیکن درجے میں تم ہم سے بڑے ہوئے ہو تم تو چار سو ہو اور ادھر بھی تم دھوکہ ہی دے رہے ہو کہ کسی شیطان کا بال لے آئے ہو کہہ رہے ہو کہ نبی کا بال ہے میں نے کہا اگر میں چوبیس نمبر ہوں تو بہت خوشی ہے مجھے اس لیے کہ اور دن میں گھنٹے بھی چوبیس ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے رات اور دن بھی یہ وہاں بھی ہوئے اس لیے کہ یہ چوبیس گھنٹے اپنے اندر رکھتے ہیں میں نے کہا قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکر آیا ہے ان کی گنتی بھی اللہ کا شکر ہے کہ چوبیس ہے ہم نے کہا یہ سارے نبی بھی چوبیس نمبر ہوئے اگر ہم ان کے نقشے میں اللہ میں لفظ بارہ دونوں کو ملا کر کلمہ بنا یہ بھی چوبیس نمبر الحمد یہی تو ہمارا قیدہ ہی ہے لا لہائی اللہ کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو محمد رسول اللہ کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے جو سات مرتبہ جمیر کے چکر لگا لے اس کا حج ہو جائے گا اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہم نے سوچا ہمارے عقیدہ رکھا ہے شاید دیوبندی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن جب ان کی کتابیں ٹٹولی اور ایک بار دار العلوم دیوبند جانے کا اتفاق ہوا میں نے کہا کہ اجمیر والوں کے توحید میں خلل ہے وہ لوگ کہتے سات مرتبہ اجمیر کے چکر لگا لو تو یہیں حج ہو جائے گا کہنے لگے ہاں ہمارے یہاں پر بھی ایک کنواں ہے یہ کنواں دیوبند کا اس کی سوتا بھی زمزم سے ملی ہوئی ہے سعودیہ سے زمزم کا پانی ہمارے دیوبند میں آتا ہے ہم نے گو صاحب یہ تو بڑے بڑے عجیب و غریب قصے قاسم نانوتوی کی سیرت اٹھا کر پڑھو جو دار میں ملتی ہے میں آپ کو بتاؤں اس کے صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی اردو میں قاسم نانوتوی سے گفتگو کر رہے ہیں پوچھا قاسم نانوتوی نے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو عربی ہے سعودیہ میں پیدا ہوئے آپ کی زبان تو عربی ہے یہاں صحبت میں بیٹھ کر مجھے بھی اردو بولنا آ گئی ہے مجھے دیوبند کے مولویوں نے اور تیرے استاذوں نے اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ نے مجھے اردو پڑھا دی ہے نعوذ باللہ، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے محمد امی ہے محمد پر ہے میں نے ان کو کسی استاذ سے پڑھنے کا موقع نہ دیا اس لیے کہ استاذ جس سے نبی پڑھتے استاذ کا درجہ اونچا ہوتا استاذ کا مقام اونچا ہوتا ہم نے نبی کو کسی سے پڑھایا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں نبی سے اونچا مقام والا کسی کو رکھنا ہی نہیں تھا ہم نے اس کے پڑھانے کا انتظام خود کیا سانو کو اے نبی ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں اللہ نے نبی کو پڑھایا اللہ نے نبی کو صرف عربی پڑھائی تھی اور دارالعلوم دیوند کے مولویوں نے نبی کو اردو بھی سکھلا دی اسی لیے کہتا ہوں من مناتانی دخل الجنہ ومن من آسانی بک دفت جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی میرے بھائیوں اس نے میرا انکار کر دیا تصور کیجئے آج اتفاق اور اتحاد ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آؤ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے لیں شرط یہی ہے کہ ایک کتاب ہونی چاہیے اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کتاب و سنت کی بنیاد پر آؤ ہم تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں سارے جھگڑے ختم کرو سارے معاملے جھگڑے ختم کرو آمین کا مسئلہ آؤ ہم بھی لے کے آتے ہیں تم بھی لے کے آؤ رفل دین کا مسئلہ تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے آؤ اللہ کے نبی حاضر و نازر ہے یا انتقال کر آو تم بھی لے کے آو ہم بھی لے کے آتے ہیں تین طلاقیں تین یا ایک تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں آڈر کا تلا بھی یا بیس آؤ تم بھی لے کے آو ہم بھی لے کے آئے حل کون کرے گا نہ تیرا مولوی نہ میرا مولوی نہ تیرا پیر نہ میرا پیر نہ تیرا امام نہ میرا امام آؤ یہ سارے جھگڑے لے کر جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں چلتے ہیں تو بھی قسم کھا ہم بھی قسم کھائیں تو بھی مسجد میں بیٹھ ہم بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی عدالت سے جو بھی فیصلہ ہو جائے تو بھی مان لے ہم بھی مان لیں سارا جھگا ختم اتفاق اور اتحاد اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا حاکم اور اپنا جج مان لیں فردوہو اللہ والرسول جب اختلاف ہو جائے تو اس کو صرف قرآن اور حدیث کی طرف لے جاؤ بس ہم نے کہا وا تسیم اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائی بہت مجبوری ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہماری حالت ابھی اورنگی ٹاؤن آٹھ بجے اذان سوا آٹھ پہ جماعت اور پھر ابھی مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ ابھی نہیں چھوڑیں گے اے تھوڑا سا چائے پانی والا معاملہ ہر جگہ ہوتا ہی ہے اس لیے مجھے آج مجھے معاف فرمائیں مجھے انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا موقع میں آپ کو دوں گا اور یہ ہمارا ڈیو رہا پروگرام اگر زندگی باقی رہی اور آپ کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں تو انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر آپ کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالمین ہماری خطاؤں کو ماں فرمائے اور کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم سب کو متفق ہونے کی توفیق خطا فرمائے و, و داوان السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں تھا